روزی اوتار کی ریتا خلاف ہوتا شکاسن کی درشم تاریخ دے دم درشی اور تعلق ظاہر دے مسرت بہادر جمہوریش یادین اقبال یاد واجی یادوت چنداوت کی شکایت محدود کی شکل چاہیے خبر کو ترا لے نہ ابو دار دا دا دا دا دا دا دا شک دا دا نو فرض دا فرض دے کی اپنی نی بات بہا نہیں سب بولا تھا روا تھا چیز کامزانہ مشاہد منا جہاز بلکہ وہی ادد انا دلولین مسلما اللہ علیہ وسلم یہ یوم قمر ہے یا تناسب اسی یا جس نے اعذنہ تناجبہ تھا تنا محمد مجرن قال کہ میں تبو رہے تھا تقبل قرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرن بر رضاه راه فقيرا له اينا شاها لك الله فقال إن شارع سنتي اتصان الله يسنى يا مان ولي ادتتنا عبدالعزين اك الله اكتنات العمان من إلال من مين قال قال رسول الله تعالى من نساء وردانت ان فكت رجله اللهم تكرروا جلدك ان دماثت احد الوقاتين هل يواقل يلابا يواقل سقوط الفرس تدواري سكرتك جرواتي لا هرده دوار دكنا معلمين يجي سن يوم حرامك سن بين بنته هذه حافظة روتره ب دادوار کو سن تاؤسے کیوئے لئے راجہ اہداد اور سبی اغدت رد دادوار کرنے اپنے شان سے کشمی رحمت اللہ ذکر بھائی اگر اپنے دوابن سیدارا چیلہ سند الیلاظہ ناہم کاردے اور سند سبود الفسر کنزم کاردے رابی چیف ردوار دکتے لابی وجداد دادوار دو واقع دے ان کی چی مسئلہ دلالا واقع دلالا واقع دلالا واقع دلالا واقع سبود فرد دلالا بھی دلالا ان لو ان کلاری یوا کذ کذ ان ذهبر ذکر و تکی استغفارا عالم النساء اشارا فتو همان پہنچ اسلام فلم ماخذ یا واصل از حسن یا واقد مارک ای رحمت او گنی شدادر ونه وجوه به سبب قرار فرا بقدر دید نبی رسول جن یومئش ظفار د تادی یومئش فقال ان شار يكون سامعین نظر <سؤال> رمضان <سؤال> <سؤال> وذن الحجج ذو الحجه اور سمیشان رمضان اور اخر رمضان بانی وجود قرب نواخردا وجہ سبب دو عید سوال دا رمضان بدل حد بدل با حساب رمضان فونین تو سبب دای دو مگر ہم پ شریعتی کی سر قالا قال قال ہم نے یا رسول الرحمۃ تفصیل دا ان دا مراسلہ اگر و قران کا نظر اجیہ تو کم نہ کدو قران تے خالص کم تے سیدھا زیادہ تا اولاد کہ کیوں قال کہ دوام دے کم راضی سیدھ ولار بہا مارا اگر کہ یو قبر راجی تو کہدا اذن سوا کلہ ہا سے کم نہ راضی اذن صواب علی نہ سماو مجھے کی یوں میں کہ من گا نہ دیگر کو نہ شو انا دیگر باغ ہوا نہ نان تو بولانا ہے وہ نبی جون کریمانہ ان نذیر جلجان نوکر ان اللهم <سؤال> تمیہ کنالات <سؤال> بولانا نبیوں افضل <سؤال> اممی نارفندا نامی جانے yani